السلام علیکم مفتی صاحب اور تمام حضرات مفتی صاحب سب سے پہلے تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ میری بہن بہت بیمار ہیں اور وہ آئی سی ایپ ذرا دعا کریں کہ میری بہن کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اللہ اس کو صحت اقدام ڈاکہ ہونا ہے اور دوسری بات یہ ہے میں مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یا روز المد کہنا صحیح ہے یعنی اس کا خلاصہ شکریہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب دوست دعا کریں جی اللہ جل مجل کریں ہمارے ہماری اس بہن کو صحت کاملا عاجلہ عطا فرمائے اللہ مولانا محمد من و و و و یا یا مولانا محمد دباً من کلباً وسٰی وبارک وسلم ولی ابار تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ وسا دیہی وبارک وسلمہ کی ذات ادس کے سب کے ہماری اس بہن کو اور جتنے مسلمان مدوزن بیمار ہیں سب کو صحت عاملہ عاجلہ ملا عطا فرما جی میرے بھائی اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کرم نوازی فرمایا ان کو صحت و زندگی عطا فرمایا جی سوال آپ کا کیا تھا سوال آپ کا نہیں میری سمجھ میں آیا جی آپ کا چاہت بھائی ذرا آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہاں اچھا جی دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی یا کسی ولی یا کسی صحابی یا کسی نیک آدمی اس کا نام کے مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں بطور تبسل ہوتا ہے بطور وسیلہ ہوتا ہے اصل مدد جو ہے وہ اللہ جلّہ مجد کریم کی ہوتی ہے یہ کنسیوں کے اللہ جل مجد کریم نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو یہ وسائل کی دنیا ہے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے تو اسی وسائل کی دنیا میں رہتے ہوئے اصل مدد اللہ جل مجد کریم کی ہوتی ہے جب بھی کسی اللہ کے ولی نبی کا نام لیا جائے تو حقیقت میں وہ وسیلہ ہوتا ہے دیکھیے اللہ جلح مسجد الکریم نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی جنگ ہنین میں کی فرشتوں کو بھیجا اللہ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ مر جاؤ تو سارے مر جاتے یہ جنگوں کا جو تھا یہ مسئلہ ہی نہ بنتا پانچ ہزار فرشتہ آیا تین سو تیرہ مسلمان ہیں ایک ہزار کافر ہیں اور ستر یا بہتر آدمی جو ہیں وہ کافروں کے مرے ہیں اب فرشتہ پر مارے تو ساری دنیا زمین کو ملیا نیٹ کر دے لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا صرف بہتر آدمی مرے تو یہ صرف اللہ جیب الکریم نے بتانے کے لیے کہ میں اگر اپنے نبی اور اپنے مومنین بندوں کی مدد کرتا ہوں تو پھر بھی یہ نہیں کہ خود آؤں یا خود کہوں بلکہ ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے فشتوں کو بھیجتا ہوں کبھی ہواؤں کو بھیتا ہوں جیسے جنگ احزاب میں ہوا تو اس طریقے سے یہ انبیاء یہ اولیاء یہ وسائل ہیں اور ان کی روای تو یبا. اللہ با اللہ جد الکریم کی عبادت کرتے کرتے ایک خاص مقام تک پہنچی ہیں کہ جہاں ان کے نزدیک یہ دور و نزدیک یہ قرب و بود کی مسافتیں مٹ جاتی ہیں پھر وہ اللہ جلح مجد کریم کے قرب کی وجہ سے جیسا حبیث قدسی ہے بخاری شریف کی کہ اللہ جلحہ مجد کریم نے اشار فرمایا کن تو سامان سیاسم اللہ دی کن تو باثر سید سے کن تو سید پیش ہے کن تو ہجر سیم شیب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھے سے پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھے سے سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں مجھے سے بیچتا ہے میں اس کی بان بن جاتا ہوں مجھ سے بولتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے پھر چونکہ وہ صفات خدا بندی کا مظہر مظہر ہو جاتا ہے تو پھر وہاں غیرت میں جاتی ہے پھر حقیقت میں اس کا نام وہ اللہ جل مجد کریم کی قدرت کی وجہ سے لیا جاتا ہے پھول میں خوشبو کی آجو تعریف کرنی ہے حقیقت میں قدرت خدا بندی کی تعریف کرنی ہے یہ نہیں کہ وہ بھول کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے خالق کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ خالق جل مجد الکریم نے اس کو کس طریقے سے پیدا فرما دیا چھوٹی سی پتی میں خوشبو ہو یہ پھل میں مٹھاس کو اللہ جلا مجد الکریم نے پیدا فرما دیا حقیقت میں زبان پھل کی مٹھاس بیان کر رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ رب کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ اللہ جلحہ مجد نے وہ چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں تو اس لیے جب کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے اس کی قیامات بیان کی جاتی ہیں انبیاء کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں تو حقیقت میں وہ قدرت خدا جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اسی کی اللہ جل مجد الکریم کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کو پکارا جا رہا ہوتا ہے نام اس کا لیا جا رہا ہے جو انسان کے سامنے ہے لیکن اس میں قدرت خداوندی بندی کا چونکہ وہ مظہر ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے اس میں قدرت خداوندی کا لہذا اس کا نام لیا جاتا ہے جیسا میں نے یہ کئی مرتبہ گزارشات کی ہیں کہ جس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے یا جس کے وسیلے سے اللہ کا کرتا ہے یا جو جس کام کا وسیلہ بنتا ہے اس کی طرف نسبت کرنا یہ بھی کوئی ناجائز کام نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق مومن کے دل میں یہ ہوتا ہے پکار تو ولی کو رہا مدد اللہ کرے گا اس کے صدقے یا اللہ جللہ مجد میں اس کو طاقت عطا فرمائے تو اللہ کی طاقت سے چونکہ مومن کی روح جو ہے یہ آزاد ہوتی ہے محدث نے الحجت اللہ نے اس کو نے کیوں کیا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی رواج ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ سیر کرتی دوستوں کی مدد اور دشمنوں کو جنگوں میں ہلاک کرتی اور یہی بات شاہ الدین نے اپنے ففاوہ میں بھی لکھی شاہ عبد العزیز نے اپنے ففاوہ میں لکھی اور انہی کے ساتھ ساتھ مولانا سناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر مذری میں لکھی اور یہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت جافر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اور دیگر صحابہ کی بابت مروی اور یہی جو ہے وہ الحمدللہ للہ قرآن پاک میں بھی مروی حضرت آصف برسیہ کا واقعہ حضرت سلیم علیہ السلام کا اس کو کہنا وزیر اللہ کو کہنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اصل مدد اللہ کی وہی وہ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے ان بزرگوں کے وسیلوں سے کرتا ہے تو جب وسیلے کا نام آتا ہے تو اس کی وسیلے کا ہی نام لیا جائے تو پھر بھی رب ہی کا اصل نام ہوتا ہے جیسا پھر میں نے کئی مرتبہ یہ مثالیں اس کی حضرت ملکل موت کا جان کو قبض کرنا راب نے انہیں کو کہہ دیا ملکل موت یہ فرشتے موت دیتے ہیں موت رب دیتا ہے حضرت امین نے کہہ دیا لاہبہ اللہ کے زکیہ مریم میں تجھے سوچا بیٹا دینے آیا حالانکہ بیٹا رب دیتا ہے اسی طریقے سے پرانے پاک میں بلمدب درات عامرا صاحب کی بھی تفصیل یہی کی گئی ہے کہ اللہ نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی کسی کی رزق پر ہے کسی کی بارش پر ہے فرشتوں کی اسی طریقے سے کسی کی ولادت پر ہے کسی کی وفات پر ہے اور کسی کی لوگوں کی مدد کرنے پر ہے تو اللہ جل نے یہ ساری کی ساری ڈھوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور فرمایا پھل مدت کی راہ سے آمرہ